أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحد عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين قبوفی کم ولا ذم یون کم وے افواہتا واقر فاسون تالا ال کانا باؤکم و ابناؤکم و اخوا ازوا دکم وشیر و اموالف تو موہا وَأَمْوَالٌ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِلُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ص رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتا من لسانی یفقہ قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و شہادی مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے کتابی شکل میں جو یہ نصاب چھپا ہوا موجود ہے اس کے اعتبار سے اس کے حصہ پنجم کا آخری درس سورہ توبہ کے چھٹے اور ساتویں رکوؤں پر مشتمل ہے لیکن جیسے کہ اس مرتبہ اس نصاب کے حصہ پنجم میں کچھ اضافی دروس پہلے بھی شامل کیے گئے ہیں اسی طرح اس مقام پر بھی یہ اضافی درس ہے سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوؤں پر مشتمل ہے ان دونوں رکوؤں میں فتح مکہ کا پس منظر بیان ہوا ہے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ بظاہر احوال تو فتح مکہ ایک بہت عظیم واقعہ تھا لیکن قرآن حکیم میں اس کا سراہت کے ساتھ کہیں بھی سرے سے تذکرہ ہی موجود نہیں جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھ چکے ہیں جو ہمارا سابقہ درس تھا درس نہم کہ جو صلح ادیبیہ سے متعلق تھا اس کو اس قدر اہتمام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا اننا فتح نقفتم وبینہ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بسا اوقات ظاہری اعتبار سے واقعات کی جو بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہوتی ہے اور معنوی اعتبار سے واقعات کی جو قدر و قیمت یا اہمیت ہوتی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے سیرت النبی کا ٹرننگ پوائنٹ فیصلہ کن واقعہ فتح مکہ ہے مانوی اعتبار سے فتح مکہ نہیں بلکہ صلح ہدے کیا ہے قرآن حکیم کے اس اندازے بیان سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے اس آج کے درس کا جو پس منظر ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات یہاں سے شروع کریں سورہ جمعہ کی دوسری اور تیسری آیات کے حوالے سے ایک بڑی اہم حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بے ستوں کے ساتھ مبوس ہوئے تھے آپ کی بےست خاص یا بےسط خصوصی تھی علاب مشرقین عرب عرب کے مشرقین جو زیادہ تک بنی اسماعیلی تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسلی اعتبار سے خود بنی اسماعیل میں سے ہے امیین میں سے ہے امیین ان کا گویا کہ مجموعی عنوان ہے اس قوم کا اس لیے کہ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ویسے بھی کم تھا اور پھر یہ کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی کوئی قانون ذات تک موجود نہیں تھا اسی لیے قرآن مجید نے مجموعی طور پر انہیں امیین سے تعبیر کیا حضور خود بھی انہی میں سے تھے اس اعتبار سے آپ کی جو اصل بے ہے جس کو ہم کہیں گے بے خصوصی یا بیست خاص وہ ہے امیین کی جانب سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو میں اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا ہوزی با سفل امی رسولم من ہوں وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیئین میں ایک رسول انہی میں سے اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست خاص ہے وہ در حقیقت امی کی طرف ہے جن میں سے آپ خود بھی تھے لیکن اگلی آیت میں بیان کیا گیا وہ ہے بیست عام یا بیست عمومی اور وہ ہے الى کافت الناس اور نہ صرف یہ کہ کافت الناس بلکہ ال یوم قیام آخری وقت تک اس دنیا میں اب جو رسالت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے اور اس وقت بھی آپ پوری دنیا کے لیے محوس کیے گئے تھے جیسے کہ سورہ صبا کی آیت نمبر اڑتیس میں بڑی مداح سے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ کا فت ال بشیر ال اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر میں نے دو پہلو بیان کیے ہیں جس میں کہ ٹائم اینڈ اسپیس یہ دونوں حصے آ گئے کہ آپ کی بے تھی پوری نو انسانی کی طرف اور دوسری طرف یہ کہ اب تا قیامی قیامت نہ صرف یہ کہ اس وقت کی جو نو انسانی موجود تھی اس دنیا میں بلکہ یہ کہ جو بھی قیامت تک انسان دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے محبوس ہوئے تو یہ دو, دو بے ستوں کے ساتھ حضور کی وہ بھیجا گیا ہے اس میں ایک دلچسپی کے اعتبار سے میں اش کر دوں کہ چونکہ یہ بات بارہ آئی ہے کہ امبیا اور رسولوں کی جماعت میں جو قریب ترین آتے ہیں اور مشابہ ترین ہوتے ہیں حضور سے وہ حضرت موسیٰ ہے علیہ السلام وسلام اور ان کی بھی دو بےستے تھیں ایک بیست تھی بڑی اسرائیل کی طرف جیسے کہ سورہ صف کی عقائد سے بات واضح ہو جاتی ہے جی حضرت عبوسا علیہ السلام نے شکوہ کیا تھا اپنی قوم سے لمت حضول وقت تع نمون رسول اللہ علیہ کیوں مجھے ایزا پہنچاتے ہو کیوں دکھ دیتے ہو جبکہ تمہیں خوب معلوم ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تو بنی اسرائیل کی طرف بھی بےست تھی اور فرعون کی طرف بھی آل فرعون اس اعتبار سے دو بے سکوں کے ساتھ حضرت بوسا بھی مبوس ہوئے لیکن یہ کہ یہ بالکل ایک علیحدہ شان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کی ہے کہ آپ کی بے خاص بے خصوصی یہ تو ہے عرب کے مشرقین کی طرف اور بیسط عام یا بیست عمومی ہے پوری نو انسانی کی طرف اور تاقعام قیامت ہو. اب اس کے میں جو بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے وہ یہ کہ اس بیست عمومی کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا اللہ نے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک امت عطا فرمائی ہے آپ نے اپنا فریدہ رسالت اپنی آخری حد تک اس کی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا اور آپ کا جو بھی آغاز وہی کے بعد سے جو بھی دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اصل میں اس بیست خصوصی کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں صرف ہوا سولہ حدیبیہ تک یعنی سن چھ ہجری تک اس میں اب شامل کر لیجئے کہ جو, جو مکی دور کے بارہ سوا بارہ برس ہے تو یوں سمجھیے کہ اٹھارہ انیس برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست عمومی کے لیے کوئی براہ راست اقدام نہیں فرمایا البتہ جو امت آپ تیار کر رہے تھے جن کی تربیت آپ فرما رہے تھے جن کو آپ تعلیم دے رہے تھے یہ امت ہے در حقیقت کہ جو اب ذریعہ بننے والی تھی گویا کہ یہ اللہ کے رسول کی رسول کی حیثیت اختیار کرنے والی تھی یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عور بھی ایک مرتبہ استعمال کیا جب حضور نے انہیں بھیجا کچھ خواتین سے بیٹھ لینے کے لیے تو وہاں جا کر آپ نے فرمایا انا رسول و رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے اور یہی لفظ حضور نے بھی استعمال فرمایا تھا جب حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا ہے آپ نے یمن کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ تو گویا کے امتحانا ان کہہ یا تعلیمن کہہ لیجیے ان سے کچھ سوالات کیے کہ جو معاملات وہاں پیش آئیں گے کیسے ٹریک کرو گے کیسے فیصلے کرو گے انہوں نے ارض کیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا جو بات اس میں پاؤں گا اس کے مطابق فیصلے کروں گا آپ نے فرمایا فرض کرو کوئی معاملہ جو ہے اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہ ہو پھر کیا کرو گے پھر آپ کی سنت کی طرف رجوع کروں گا دیکھوں گا آپ کی کوئی نظیر ہو آپ نے کسی معاملے میں اس قسم کا فیصلہ کیا تیسرے درجے میں پھر آپ نے سوال کیا اگر تمہیں ایسی بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ آئے تو کیا کرو گے تو پھر انہوں نے ارض کیا سم آج تک تو پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا محنت کروں گا اشتہار کروں گا صحیح رائے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا تو اس پر شاباش دینے کے انداز میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے رسول کو یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ صحیح راستے تک پہنچ گیا تو یہ یوں سمجھئے کہ یہ جو لفظ آئے ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بات افز کر رہا ہوں کہ یہ امت جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تا قیام قیامت اللہ کے رسول کی رسول کی حیثیت رکھتی ہے گویا کہ بحیثیت مجموعی سے فریضہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا ہے تو یہ دو بے ہیں جس کے ساتھ حضور مبوس ہوئے جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں صلاح حدیبیہ تک حضور کی ساری محنت ساری مشقت صرف جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک تھی بلکہ اس میں اضافہ کر لیجیے تاریخی اعتبار سے اور فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ معاملات اہم ہیں کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے پہلے دس برس جو ہیں آپ کے آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی کو صرف شہر مکہ تک محدود رکھا ہے شہر مکہ کے ساتھ آپ شامل کر لیجئے کہ جو بھی حج کے مواقع ہیں اب منا میں جب جمع ہوتے تھے لوگ یا عرفات میں لوگ جمع ہوتے تھے یا یہ کہ ایک آس پاس جو بازار لگتے تھے میلے لگتے تھے مکہ کے گردو نواح میں ان کو ساتھ شامل کر لیجئے لیکن دس برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوتی سرگرمی صرف کسی علاقے تک محدود تھی سن دس نبوی میں پہلا سفر آپ نے کیا ہے تعریف کا اور وہ بھی اس وقت جب کہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب مکے والے اب برداشت نہیں کریں گے ابو طالب جو ہے ان کی حفاظت ایک ڈھال تھی اللہ کی طرف سے کہ جو گویا کہ حضور کے اور قریش مکہ جو ہے ان کے اور کفار مکہ کے درمیان تھی اب وہ اٹھ گئی لہذا ان کی جانب سے اقدام ہو جائے گا تب آپ نے طائف کا سفر کیا اس کے بعد بھی واپس آ کر بھی پھر آپ کی طرف سے کوئی باہر جو ہے سرگرمی نہیں ہے البتہ اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہوئی ہے کہ اسی سال میں چھ افراد جو ہیں وہ مدینے کے یشرف کے رہنے والے وہ ایمان لے آئے اگلے سال بارہ ہو گئے اس سے اگلے سال بہتر اور مرد اور تین عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس سے وہ کھڑکی کھل گئی مدینے کی طرف پھر ہجرت ہوئی ہجرت کے بعد ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب آپ کا دائرہ جو ہے آپ کی تحریکی اور دعوتی سرگرمی جو ہے وہ تقریباً پورے جزیرہ نما عرب تک اس کا جو ہے دائرہ وسیع ہو گیا لیکن جیسا کہ میں ارض کر رہا ہوں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ تک آپ نے کہیں جزیرہ نمایاں عرب کے حدور سے باہر کسی دعوتی سرگرمی کا آواز نہیں فرمایا حضرت صلح حدیبیہ کے بعد اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اب بقیہ جو چند سال زندگی کے ہیں حیات دنیاوی کے اس میں اپنے سامنے دو رکھیے نقشے کہ ایک طرف پیش قدمی ہو رہی ہے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر بھی اور دوسری طرف ساتھ ہی آپ نے سرگرمی کا آغاز کر دیا ہے جزیرہ نمایا عرب سے باہر بھی چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی پھر دعوت کے خطوط تھے کیسر روم کے نام کسرائے ایران کے نام مقوف سے مصر کے نام نجاشی حبشہ کے نام وغیرہ اور بھی جو یماما کے عمرا تھے یا بحرین کا امیر تھا یہ تمام آس پاس جزیرہ نمایا عرب کے چاروں طرف جو علاقے تھے ان کے جو ذمہ دار لوگ تھے بادشاہ تھے یا جس طرح کے بھی پیٹری آرٹس تھے یا کوئی اور جن کی ذمہ داریاں تھیں ان کو آپ نے دامہ ہائے مبارک بھیجے ہیں اسلام کی دعوت دی اسی کے نتیجے میں غزوہ محتاب ہوا اس لیے کہ آپ کے ایک ایلچی کو ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا اور یہ در حقیقت گویا کہ ایک طریقے سے اعلان جنگ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سن آٹھ جبادل اللہ میں غزوہ محتاط ہوا اس کا ذکر بعد میں کریں گے انشاءاللہ اور پھر یہ کہ اسی کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن نو میں پھر یہ سفر اختیار کیا ہے جس کو ہم غزبۂ تبوک کہتے ہیں تو ایک رخ تو یہ ہے جو بیرون ملک عرب آپ کی سرگرمی کا آغاز ہوا اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اندرون ملک عرب یا جزیرہ نما عرب کے حدود کے اندر اندر اب یہ وقت جو ہے یہ گویا کہ حضور کے مشل کے تکمیل کے آخری مراحل ہیں ان کے ضمن میں اہم واقعات کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ سن سات ہجری ہی کے محرم میں بالکل پہلے مہینے میں آپ نے خیبر پر حملہ کیا اور اللہ تعالی نے فتح آفرمائی اگرچہ وقت لگا لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑی فطا نصیب ہوئی اور اس سے بہت سا مالی غنیمت ہاتھ آیا اور فراغت حاصل ہوئی مسلمانوں کو جو بھی تنگی تھی دنیاوی اعتبار سے اس میں کشادگی پیدا ہوئی پھر اسی میں غزب خیبر کے ساتھ ہی غزوہ وادل قورا یہ گویا کہ ہر بڑے غزبے کے ساتھ ایک غزوہ جو ہے سیرت النبی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بطور زمین آتا ہے جیسے غزوہ عہود کے بعد اور پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ عہود کے بعد معاملہ ہوا تھا بنو نذیر کا غزوہ احزاب کے بعد بنو قریضہ کا اسی طرح یہ غزوہ خیبر کے ساتھ ہی جو ہے غزوہ وادل قرآ ہے پھر سن ساتھ میں ہی غزوہ ذات الرقا ہوا ہے حضور نے جنوب کی طرف سے بھی آپ کو اطمینان ہو گیا کہ مکے والوں سے صلاح ہو چکی ہے اور مکے کے آس پاس کے قبائل بھی یا وہ قریش کے حلیف بن گئے ہیں یا حضور صلی اللہ عقم کے حلیف بن گئے ہیں تو اس اعتبار سے صلح کے اندر بند گئے تو جنوب کی طرف سے جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو شمال کی طرف پیش قدمی کی خیبر کو فتح کیا خیبر کی طرف سے یکسو ہو کر پھر اب آپ نے یہ جو نجد کے بدو قبائل تھے کہ جنہوں نے بارہا بہت شرارتیں کی تھیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کو جو شہید کیا تھا بیر مئونہ میں دھوکہ دے کر انہیں ساتھ لے کر گئے ایک مبلغین کی حیثیت سے اور پھر انہیں سب کو شہید کیا ہے بمشکل ان میں سے دو حضرات بچ سکے ہیں تو ان کی شرارتوں کو صدا دینے کے لیے پھر حضور نے اس کو کہتے غزوہ ذات الرکھا یہ سنگ ساتھ ہی کے اندر یہ بھی ہوا ہے اب بات ہے کہ چونکہ یہ بدو لوگ تھے کوئی کہیں, ہے کوئی, کہیں ہے کوئی کہیں آباد ہے کوئی کہیں آباد ہے کوئی مستقل آبادی نہیں تھی تو کسی جگہ پر بھی کوئی جم کر جنگ کا موقع تو نہیں ہوا لیکن یہ کہ وہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے کہیں جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ گئے لیکن یہ کہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے اندر دم نہیں ہے طاقت نہیں ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا جو ایک روگ تھا وہ پورے علاقے پر قائم ہو گیا اس کے بعد سن ساتھ ہی مزیق آگا کے مہینے میں آپ نے عمرہ ادا کیا عمرہ قزا اس کو کہتے ہیں یعنی جس کے لئے آپ تشریف لے گئے تھے سن چھ میں سولہ حدیبیہ کی وجہ سے بغیر عمرہ کیے ہوئے آپ کو لوٹنا پڑا تھا لیکن اسی میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے اور آپ عمرہ کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں صحابہ کے ساتھ گئے ہیں تین دن تک اہل مکہ نے اپنے وعدے کے مطابق مکے کو خالی رکھا خود وہ مکے کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں ان پر چڑھ گئے اور وہ وہاں سے دیکھتے رہے حسرت کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ وزین بحو یہ وہاں پڑے اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں اور مکہ میں تین دن تک ان کا قیام رہا یہ بھی گویا کہ ایک بڑی ہی فیصلہ کل بات تھی کہ پورے عرب میں طاہر بات اس کی دھوم مچ گئی ہوگی کہ یہ صلح ادیبیہ کا جو اصل میں نتیجہ ظاہر ہوا ہے یہ عمرۂ قضا کی شکل میں ظاہر ہوا ہے پھر اگلے سال سن آٹھ میں فتح مکہ ہو گیا یہ ہے رمضان سن آٹھ اس کا جو بھی واقعاتی پس منظر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ ہے ترتیب فتح مکہ کے ساتھ پھر زمینیں کے طور پر غزب حنین ہے اور جو محاصرہ طائف ہے اور اس کے ساتھ گویا کے جزیرہ نما عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مشن تھا هو الذي ارسلہ رسول بالخا بین الحق رحو الدین اللہ کا دین غالب ہوتا ہے تو غلبہ دین ہو گیا بال فل الحق و الباطل ان الباطل كان ذہ چنانچہ سن نو میں جو پھر حج ہوا ہے اس کے موقع پر اعلان عام کرا دیا گیا کہ اب عرب میں مشرقین کی کوئی گنجائش نہیں جزیرہ نما عرب میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں وہ تفصیل کے ساتھ بات آئے گی اب تمہیدی مباحث میں ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے قزم تبوب جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی سورہ توبہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہم اور بعض اعتبارات سے مشکل صورت ہے قرآن مجید کی کہ اس میں کچھ آیات کے باہمی ربط کو اگر نہ سمجھا جائے اور ان کا جو زمانہ نزول کے اعتبار سے فرق ہے اگر وہ پیش نظر نہ رہے تو بڑی پیشیدگی باتیں ہوتی ہے اور ان کی صحیح تعبیر تک انسان رسائی حاصل نہیں کر سکتا ایک تقسیم تو سورہ توبہ کی بالکل معلوم ہے معروف ہے جانی پہچانی ہے متفق علیہ ہے کہ اس کے پہلے پانچ رکوؤں کا تعلق جو ہے وہ حضور کی بے خاص سے جزیرہ نما عرب کے اندر اندر اللہ کے دین کے غلبے کے آخری مراحل اور اس کے ضمن میں جو بھی مباحش تھے وہ پہلے پانچ رکو میں آ گئے اور جو بقیہ گیارہ رکوع ہیں چھٹے رکوع سے شروع ہو کر اور دسویں اور سولہویں رکو کے آخر تک یہ گویا کے غزوہ تبوک کے گرد گھومتے ہیں اس میں سے چار رکو ہیں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں کے جن کا نزول ہوا ہے یا تو غزوہ تبوک سے قبل آپ کی روانگی سے قبل اور یا روانگی کے دوران اسنا سفر میں جاتے ہوئے اور بقیہ جو پھر رکوع ہیں ان کا جو ہے نزول ہوا ہے وہ یوں سمجھئے کہ دسویں سے لے کر اور میں رکو تک سات رکوؤں کا رضول جو ہے وہ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران یا پھر واپس مکے میں پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تو یہ تقسیم تو بالکل معلوم اور مشہور اور معروف ہے متفقل ہے البتہ پہلے پانچ روکوؤں کے مابین ایک تقسیم ایسی ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اور میں نے دیکھا ہے اکثر حضرات کو اس میں کافی الجھنوں کا سامنا رہا ہے اس میں بات جو ہے ایک قرآن مجید میں سورتوں کے ترتیب کے حوالے سے ایک اصولی بات نوٹ کر لیجئے بسا اوقات قرآن مجید میں اہم کوئی بات کسی صورت میں جو مضامین کا سلسلہ ہوتا ہے اسے کسی اہم بات کو نکال کر پہلے لے آتے ہیں جیسے سسور انفال میں یا سلور کانل انفال اب ظاہر بات ہے کہ غزم بدر جو ہے اس کے بارے میں حالات اور واقعات کا تسکرہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کی مشاورت کا تذکرہ ہے اس کے دوران جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ ہے اور آگے جا کر آتا ہے پھر دسویں پارے کی پہلی آیت میں واہ لم علامہ جو مال غنیمت کا اثر حکم بعد میں آ رہا ہے لیکن ایک آیت وہاں سے نکال کر شروع میں لے آئی گئی اس لیے کہ اہم ترین بات یہ بن گئی تھی کہ غزم بدر کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اس کے بارے میں اب کیا, کیا جائے پرانا رواج یہ تھا کہ جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اسی کی ہے لیکن یہ کیس کے بعد یہاں قرآن کے اندر اس کا جو ہے حکم نازل ہوا کہ نہیں پانچواں حصہ تو بیت المال کا ہوگا اور چار حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں تو یہ جو ایک اہم ترین بات تھی اس کو نکال کر شروع میں دیا ہے ایک گویا کے عنوان کے طور پر اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ابتدائی جو چھ آیات ہیں ان کا تعلق اصل میں سن نو ہجری کے حج کے موقع پر حضور نے جو اعلان عام کروایا ہے کہ اب مشرقین عرب سے برات ہے مشرقین کے ساتھ اب کوئی مصالحت کا سوال نہیں ہے کوئی عہد کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اب تو دو ہی آپشنز ہیں مشرقین عرب کے لیے یا ایمان لے آئیں اسلام قبول کریں اور یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا گویا کہ تیسرا آپشن خود بخود امپلائڈ تھا کہ وہ یہاں سے اس ملک کو خیر بات کہیں جہاں سیم سمائے چلے جائیں ورنہ یہ کہ یہاں اگر رہیں گے تو دو ہی آپشنز ہیں یا اسلام لائیں اور یا تو یہ چونکہ نہایت اہم واقعہ تھا لہذا ان سے آیات کو پہلے لے آیا گیا ہے ورنہ در حقیقت ان پانچ رقو کی ترتیب یہ ہے کہ دوسرا اور تیسرا رکو جو ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں یہ فتح مکہ سے متصلن قبل لازم ہوا ہے اور اس میں در حقیقت فتح مکہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش قدمی تھی اس کے ضمن میں جو مسلمانوں میں مختلف اسباب سے جو ہچکچاہٹ تھی جانے سے کچھ لوگ کرنی کترا رہے تھے نہیں چاہتے تھے کہ اقدام کیا جائے بلکہ خواہش یہ تھی کہ صلاحی دوبارہ کر لی جائے صلاح ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں صلاح ہی دوبارہ کر لی جائے تو ان دونوں رکو میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو طبقات تھے ان میں جو مختلف اعتبارات سے ہچکچاہٹ تھی مکے کے کی طرف اقدام کرنے میں اور پیش قدمی کرنے میں ان سے بحث کی جا رہی تو یہ دو رکو جو ہے یہ فتح مکہ سے قبل نہ بھی. پہلا رقو اور پھر چوتھا اور پانچواں رقو یہ ہے ایک سنسل کے ساتھ اور یہ سن نو ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئے ہیں ضیقادہ سن نو میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لا چکے اور اس کے بعد یہ کہ اب حج کے لئے آپ نے حضرت احبوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت قافلہ حج روانہ فرما دیا زی کادہ میں اس کے بعد جو ہے یہ آیا